باپو توری سوارا مکی کی چدی کی توریس صحیح دے سیدی سرم اختلافی دا شرا توری سو تملیغار منتصب جمہور دداد مزاف سے کر کے امام شافی رحمۃ اللہ امام یوسفی توری سعید تملیغ راضی سیدی دا حکم کیلحرم دا بلکی صرف مجھے سرات تھے نور بخات تمدیق رازی اور توری سے سیکھی گی بے شیراب سیکھے گی کی دم امام بحرم اللہ رہتا دی محمد حسن دی امام عارف بھی لا ولا بے ہو ولا ہو ولا دا, دا, دا جا رہتے و کی ابن ابن بیعقی <تصفح> رسول اللہ اللہ علیہ وسلم مبقر ولم نبی السلام صدی کا ضرور ہو پرین ہو کر آزاد ہو اِلَّا سُوَائِبَ مَعَنَا دَوَ آزاد يَذْكُرُ فِيهَا مَنِحْتَاجَ إِلَيْهِ اسی کو خلیان سوچ لیتا محتاج بھی دارنگی تو مجاہد نمروی دی لا حلو بیاوها ولا اجارتوها عبداللہ بن بردنہ محبودی لا وہا بیاوها عمرو اعلان کڑے ہوشی جی خبر درمر دو کے بار بدر جوڑی کی, بیدر کی, کی لوگ پر ان غیر اعادہ حاضر پیش کو او یذ اوجم ذکر کی علاوہ تیرے باتوں راجہ ہداراج بن زہناب و مالک و معنی مقام اعظم ان وطن قدو شبیدا دامتن قدو شبیدا کہ نبی در صلوات و سلام جس تو تاصلت نیک نہ کہ دو راہوا انم نا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات الیال ختم مبارک کے حکم کے چکر تے گئے۔ اور وہ حرم کے درمیان تو اللہ مقام مقام ابراہیم اور حضرت ابی عمل ور کلو دو دیور مت۔ جب سبحان میں میں بول دار دار اور ترت نزاع اور متلقض شیدا اور دے میں موقف نور کم بلاد پکہ چھو موقود مسلمین شپاہئی کی تو صرف بل بیس ہینے رہے لیکن اللہ سے رہے حکم قصانچے قائلین دل توریس نی تملیق رہے لینے دا درواز گئی چاقین کم فی دار مکہ او دا تضافت تل تملیق رہے دار کے صحابوں نے صحابیت تیجاری خلد ور خرص کری ور کری دی وقفل عمر رضی نہو یو دار اس سجن آبستے ہو سفان منعین اف مکم آسمان کی جائزی نے وہ لگا آبستا رواز پرلاشی دار اس سجن آبستے ہو انہیں دار اس سجن افدارہ اس سجن افدارہ فول فیصل دارے تذبیر کو معبیند نصو سے کی انہیں در نصو سے درات کی بدیمہ نے چلایا سحفہ التوریس والتملیق والبین وشراب اور ذریع کو دے مارے کی تذبیر کو دارے و داماس انہیں دہلا ہوگاندے یہ کم دلالت کی دا شراع و دا دا کی دا سے اور لا تعالیٰ شما بین دیگی باب توریز دوائی مکہ و بیہا خاوش راہا و, و انن الحرام سو آون چونکہ قائنین دو آدمی تمدیگ دی سیدان پرشکرن نویزہ استیوا فٹولہ بو قید مکہ کینے دا صرفی مجید حرام کی دا و انن ناس الحرام خاصتا بس آئی بیدین فٹولہ بو حکی انی ان اللذینک فروع عصود دونان سب محمد اللہ <سؤال> ہاکا سانچے کپر اکرے دا خلق بندید اللہ زدین دا اللہ خلق بندید مجید حرامنا اگر مجید حرام فالنصم ذکر شدو استواق و مجید حرام تھی اللذی جانناہو للناس سوان اگر مجید چی مقرکرم فارد خور خلق ویوشان تھی سوان ادن آگو چیوشان تھی فدیکی مقیم والبات اور مصافر چانتے ادب فدیکی دا خجل ہوئی فظلم سلام بلحادن ظلم واقع ہے محقوف محبوب صدارت لیگ تھے اے منظور بلاچنے میرے سلام مالک ذی دادرو اے نہ کم ذمہ دارے کا بھی مکہ چر تو مدد کو کے پخل دار کے نہ استاد دار جب میں کماز سمجھ کے نے انہیں میرے سلامی من گزار فکم دے کے دا غلطی جاتی اور تفسیل دار چ دا بن ہاشم چکو دا ہاشم چن کو رنو جت دم جتن میرے سلامو جی دے فاضل جزر متریب دے خدمات متعلق زمانے فاٹی تقسیم کو ہر کتاب اللہ تصدار دینے برس ہم دغ پیکور شیدہ او نوی برس ہم فارن کی پیداوہ تاویر دار کو مدارک کے حاکم دار سات طبقے کی پیداوہ اس طرح نے اضافہ تقسیم کر دی دا دلیلچہ دوار دمکی مملوک گرد ی حاصل دار فقال او نے یہ آواز رکھا عقل من الربا انہا کو نہ خلقی تکا فو ذافو تار تفاتیو تکا کفارو کو دوار مسلمانوں اگر اسے پیاندیر کورون خرص کری با. نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑے آقین کو رونا چکمز بنید و تعلیب و ناگر خرص کری آس طرق آقین روان او دواری و فکرد مندفر آقین سا منزل او سکور یا باتو لگ خرص کری وقان آقین و حسابی تعلیم دا معروف چی تولیس مجھاری کیگی مسئل تولیس دوری و حسابی تعلیم دو ملافر دابو دا دا کافر کافر کا دا دا او کافہ ثکا فہ نورس پھر یہ مسلمان نے گزورا میں ارث جعفر ولاد ان شاء میراث نوڑے تا ابو طالب ابن جعفر نالیسہ سند نے انما قال مسلمین ارث مسلم کافر قالوا المسلمانان وہ کان عاقل و طالب کافر دین نالی وارث ہو وارث ہو سنوں حرم رہی ہے تکان من کتاب يقول لا سلم من الكافر او ذا مرکور وكم راضی میراث نولی مومن کافر نہ جے واقع وجنا قال تمہاری <تصح> آسان والے کہے اور اللہ آسان اور تو بعض ان کافر مسلمان کی مسلمان مجا رضول تلیبید اصلاف مکمان سمکی مطالب تلیبید اول فوری قال ابو عبداللہ نصبتی دول و اذا عقید ان چاگر خط کلو نسبت دول و شاقید دلیل دلیل تملیک دے چاگر تو مراث سوڑی دول و تلیبید اصلاف مراث سوڑی دول و <تصفح> مناسب کی کی من سے تلقى یادو کاد قدم مقیمہ زمیتہ زمیناں منزلہ قدر انشاء اللہ بخیف منی کرانا باب النزور النبیص مکہ زمنگ منزل او زیل دیر و سبع رب اللہ نا ہو چی بخیف کم مقام دے جی تخیف علی کے انا ہوئی بتام ہوئی ابتاہمئی حسبہ محذبمئی ایسو زقار سمائل کو چی کو قسم کر فتوا کی تے سبکارو کو فرمانی دی مقام و مقام کرا چوی اسلام, او مسلمان اسلام دا دا مقام دا دو مسلمان اسلام داشیت نبی نہ یراقیذل کیو, کیو بانی بانی بانی بانی بانی مطلب او ابو ذیل کیو سارا فقیف بنی کار کی اں ہے کم مکان سے قسم نہ کرے کفار کو کفربانی یعنی یراقی کی پتی بننے کا نہ مراثی یراقی کی پتی بھی پہلے کہا تھا ما حساب و دیتا بطام یتہم و ذالک ان بر و قرہ قال بس لازم ہے تو نبی کا پہلے سے شکر یہ بانے ہو اور اے کرے او بنی المطلب و هذا اورال قسم کر کے کہ مطلب سکرہ دیو آتو خلقہ دو مغیرت دا ام بانی حاشم دی بانی حاشم دی او بانی المطالبہ ہون دا بانی مطالبہ و بانی حاشم متخابرین لی لکن او حاشم رونو و بانی مطالبہ بانی حاشم سمرکریشیو خدیمہ سلکی بنو عبد شمس بنو پر عقید کفار سمرکریشیو ذکر دیب پسام کی حسام راندلہ پسام دیبا قلوبا کہ اللہ انا حاشم اکھاو ہم خدیمہ خدیمہ بتا نا تو بن ہاشم کے ازوبن متعلق کے جاننا ہے نا کہ عمرہ با ہم جن بد سے نے کا رشتہ کویں وہ سما مال کویں دبیو دے شرع راغ پور جی اس لیے وہ اس پانی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال السلام انا و اها ان ذهب بری سنت با نے وقال وقال ذمیر عقیل و احیا ترجین و دی دوڑ وچ بنی ہاشم ہاضا اولاد با بنی ہاشم دے متعلق امام بخاری ہوئی بن متعلق ہاشبہ ہوئی بنی ان مقابل دمن ہاشم لدی تبھی مقابلے مقابل جائے <تصفح>